بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدََََََََََ و و نسلسلمع رسولكيم اعلیٰ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے کے كے رمضان المبارک کے معمولات تذکرت الخلیل میں یہ لکھے ہیں کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کو تعلیم و قرآن پاک سے شغف تھا دون کے ديہات میں بيسيوں مکاتب قرآن پاک کے جاری کرائے اسی طرح خود تلاوت کلام اللہ سے عشق تھا آپ حافظ قرآن تھے اور شب کا قریب قریب سارا وقت تلاوت میں صرف ہوتا تھا رات دن کے چوبیس گھنٹوں میں شاید آپ گھنٹہ بر سے زیادہ نہ سوتے تھے اور اسی لیے آپ کو لوگوں سے وحشت ہوتی تھی کہ معمول تلاوت میں حرج ہوتا تھا عصر و مغرب کے درمیان کا وقت عام دربار اور سب کی ملاقات کے لیے مخصوص تھا ازکریہ از صبح کے وقت بھی نو دس بجے کے قریب ایک گھنٹہ مہمانوں کی عمومی ملاقات کا وقت تھا اور اس کے علاوہ وہ بغیر کسی خاص ضرورت کے آپ کسی سے نہ ملتے اور حجرہ شریف کا دروازہ بند فرما کر خلوت کے مزے لوٹتے اور اپنے مولائے کریم سے راز و نیاز میں مشغول رہا کرتے تھے خوراک آپ کی بہت ہی کم تھی اور ماہ رمضان میں تو مجاہدہ اس قدر بڑھ جاتا تھا کہ دیکھنے والوں کو ترس آتا تھا ماہ مبارک میں صبح اور عصر کے بعد کی مجلس بھی موقف ہو جاتی تھی ذخیریہ افطار و سہار دونوں کا کھانا بمشکل دو پیالی چائے اور آدھی یا ایک چپاتی ہوتا تھا شروع میں آپ قرآن مجید تراویح میں خود سناتے اور دو بجے ڈائی بجے فارغ دو بجے ڈھائی بجے فارغ ہوتے تھے حاقاف اصل۔ مگر آخر میں دماغ کا ضعف زیادہ بڑھ گیا تو سامع بنتے اور اپنی ت... اور سامع بنتے اور اپنی تلاوت کے علاوہ تین چار ختم سن لیا کرتے تھے ماہ مبارک میں چونکہ تمام رات اور تمام دن آپ کا مشغلہ تلاوت کلام اللہ رہتا تھا اس لیے تمام مہمانوں کی آمد آپ روک دیا کرتے تھے از ازکریہ مہمانوں کا ہجوم تو رمضان میں اعلیٰ حضرت رائے پوری کے یہاں بہت بڑھ جاتا تھا البتہ ملاقات بالکل بنتی جب اعلیٰ حضرت السرح نمازوں کے لیے مسجد آتے جاتے تو وہ لوگ دور سے زیارت کیا کرتے تھے اور مکات اور مکاتبت بھی پورے مہینے بند رہتی تھی کہ کوئی خط کسی کا بھی اللہ ماشاءاللہ اللہ عید سے قبل دیکھا یا سنا سنا نہ جاتا تھا اللہ جلا جلالہ کا ذکر جس رایہ پر بھی ہو آپ کی اصل غذا تھی اور اسی سے آپ کو وہ قوت پہنچتی تھی جس کے سامنے دواء المسک اور جواہر مہرہ ہیج تھا تسکرت الخلیل یہ اوپر لکھا جا چکا ہے کہ اعلیٰ حضرت نور اللہ مرقدہو کے یہاں رمضان میں ہجوم تو بہت رہتا تھا مگر حقیقی طالبین کا رہتا تھا جن کے لیے ماہ مبارک میں کوئی ملاقات کا وقت نہیں تھا صرف نماز کو آتے جاتے دور سے اوشاق زیارت کیا کرتے تھے لیکن جن لوگوں کے آنے پر حضرت نمور اللہ مرقدہ کے قلب تھر کو متوجہ ہونا پڑے ان کا آنا بڑا گران تھا آپ بیتی نمبر چار باب التحدیث تحدیث بن نعمہ میں لکھوا چکا ہوں کہ اپنے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے زمانہ حیات کے آخری رمضان میں میں نے اعلیٰ حضرت رائے پوری قدرحو کی خدمت میں رمضان چونتیس ہجری گزارنے کی خواہش ظاہر کی تھی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ازراہ شفقت تحریر فرمایا کہ رمضان کہیں آنے جانے کا نہیں ہوتا اور نہ ملنے کا اپنی جگہ یکسوئی سے کام کرتے رہو اس کے بعد اس ناکارہ نے صرف اخیر عشرے میں حاضری کی اجازت چاہی جس کا جواب میرے کاغذات میں مل گیا جو آپ بیتی نمبر چار میں لکھوا چکا ہوں کہ جو سبب شروع ماہ مبارک میں عدم قیام کا ہے وہ آخر ماہ میں بھی موجود ہے باقی تم اور تمہارے ابا جان زبردست ہیں ہم غریب ہم غریبوں کی کیا چل سکے یہ تمہاری زبردستی ہے کہ جو اس وقت ماہ مبارک میں جواب لکھوا رہا ہوں باقی جو ذکر و شغل حضرت مولانا سلم نے تلقین فرمایا ہے وہی کرنا چاہیے یہ خط تو وہاں گزر چکا مگر میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیری وجہ سے حضرت کی یکسوئی میں فرق پڑے گا اور حضرت کو تیرے کھانے پینے کا فکر رہے گا اس لیے حضرت کا حرج نہ کر اس واقعہ کو تفصیل سے وہاں لکھوا چکا ہوں سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوگو